جنہوں نے پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ان میں سے چندے کے اسما اور ان کا ذکر خیر کریں گے اللہ تبارک و تعالی ان کی تربتوں پر خرب خرب رحمتوں کا نزول فرمائے اور اپنے وطن عزیز ملک پاکستان سے محبت اور اس کے استحکام کے لیے ہمیشہ کوشاں رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین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 الصلاه والسلام عليك يا نبي الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المهدين الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاه الله سلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حفظ روزا صاحب تئیس جنوری تیس جنوری انیس سو اٹھ بڑا ہی دل آزار تھا کہ کیا جمیت علماء پاکستان بھی پاکستان دشمن جماعت ہے اس نام سے یہ مضمون جو ہے وہ شائع ہوا تھا اور اس مضمون کی پیشانی پر یہ سطور تحریر تھی کہ زیر نظر مضمون میں نعیم اختر صاحب نے جمعیت علم پاکستان کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا ان سے ہمارا متفق ہونا ضروری نہیں البتہ یہ بات خود ہمارے لیے انتہائی حیرت کا باعث کہ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب جو بظاہر ایک منجے ہوئے سیاست دان اور با اصول انسان ہیں اس حد تک فرقہ پرست ہو سکتے ہیں ہم ان کی طرف سے یا ان کے کسی ذمہ دار فرد کی طرف سے وضاحت و خوشی کریں گے تو یہ صحافت شمارا مذکور صفحہ نمبر ستائیس پر یہ نئی مختر کی طرف مولانا حفیظ نیازی جو کہ رضائے مصطفیٰ کے مدیر ہیں علامہ اسد نظامی اس دور کے اور دیگر ذمہ دار علما اہل سنت دستی جوابات لے کر جناب زیاد شاہد صاحب کے پاس گئے لیکن انہوں نے اس مضمون کو شائع کرنے سے انکار کیا اور نئی مختر کا تو مضمون چھاپ دیا تھا لیکن علمائے اہل سنت کا جواب جو ہے انہوں نے شائع نہیں کیا تو جن دنوں صحافت میں یہ اشتعال انگیز مضمون شائع ہوا ان دنوں ظاہر ہے کہ دیگر علماء اہل سنت کا بھی اس بارے میں کافی کردار رہا کہ اس طرح کے غلط مضمون جو لوگ شائع کر دیتے ہیں اور علماء اہل سنت کے بارے میں غلط تو ان کی بخ کنی جو ہے وہ ہونی چاہیے نئی مختر صاحب نے لکھا کہ اہل سنت جماعت عقیدے کے دو بڑے حصے ہیں یعنی دیوبندی اور بریلوی دیوبندی صحاب شاہ ولی اللہ مولانا قاسم نانو توئی مولانا شرف علی تھانوی اور شبیر احمد عثمانی وغیرہ کے پیروکار ہیں جبکہ بریلوی حضرات مولانا احمد رضا خان صاحب مولانا حشمت علی قادری صاحب مولانا عبد الحامد بدا سید دیدار علی شاہ مولوی محمد طیب حمدانی وغیرہ کو اپنا پیشوا مانتے ہیں جمیت علما پاکستان قیام پاکستان کے وقت موجود نہ تھی اور نہ اس امر کا ثبوت ملتا ہے کہ اس کے موجودہ قائدین اصلا مولانا شاہ احمد نورانی مولانا عبد الستار نیازی شاہ فرید الحق ظہور الحسن بوپالی وغیرہ کا تحریک پاکستان سے کسی قسم کا کوئی تعلق تھا مولانا عبد نے ل... بتا مسلم لیگ کی حمایت کی تھی لیکن یہ ان کا ذاتی فیل تھا اور جس طرح دیوبندی علماء کرام میں مولانا شبیر احمد عثمانی کی پاکستان کے لیے غیر مشروط حمایت بلکہ کوشش کو پورے دیوبند مکتبے فکر پر لاگو نہیں کیا جا سکتا جو اپنی سیاست کے لیے جمعیت علماء ہند کو پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کرتا تھا اسی طرح مولانا عبدالحامد بزار کی پاکستان کے لیے تائید تمام بریلوی علماء کو تحریک پاکستان کے حامی لیڈر نہیں بنا سکے صحافت شمارہ شمارے کا نام ہے یہ اس میں سفا نمبر ستائیس پر یہ نئی مختر کے نام سے یہ انتہائی بھیانک مضمون جو ہے وہ شائع ہوا تھا اب یہ مضمون یہاں پڑھنے کی ادائی کے اس طرح کے مضامین عام طور پر جشن آزادی کے موقع پر شائع ہوتے ہیں میں دیوبندیوں کے بڑے بڑے علماء کے نام تو لے لیے جاتے ہیں حالانکہ ان کے نزدیک پاکستان بنانا ایک گال تھا انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی پاکستان بنانے میں بلکہ اس کو نہ بنانے کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی اور انگریزوں کے ان کو مہانہ جو ہے وہ نظرانے بھی ملتے رہے بلکہ خود ہی انگریزوں کی پیداوار تھے اور اہل سنت والجماعت جماعت کے علماء کا نام تاریخ میں جو ہے وہ بہت کم لیا جاتا ہے حالانکہ انہی کی کابشوں سے یہ سب سلسلے ہوئے تو نئی مختلف صاحب اس پیراگراف میں کئی باتیں تاریخی طور پر غلط کہہ گئے اب ان کا کچھ رد اور کچھ علما سنت کی باتیں میں کرتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اہل سنت کی اکابر علماء کی جو فہرست پیش کی وہ صحیح نہیں سنت کی اکابر علماء میں شیخ عبدالحق محدث محدظ دلوی اللہ علیہ مولانا فضل حق آبادی رحمت اللہ علیہ صدر الفاضل مولانا نعیم الدین آبادی رحمت اللہ علیہ صدر الشریع خان علیہ رحمٰ مولانا مصطفی رضا خان رحمۃ اللہ علیہ مولانا شاہب العلیم صدیقی میرٹھی رحمت اللہ علیہ مولانا ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ مولانا الاسلام بانوی رحمت اللہ علیہ محدث صورتی پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ سید محمد محدث کچھوی چھو رحمت اللہ علیہ پیر مانکی شریف پیر زکوٹی شریف خواجہ قمر الدین سیالوی پیر عبدالرحیم برچونڈی شریف مفتی عنایت احمد کاکوری اور مولانا کفایت علی, علی رحمت, رحمت اللہ علیہ مجمعین جو ہیں وہ شامل ہیں اور اسی طرح نعیم اختر نے یہ لکھا کہ وہ ان کے ذاتی خیالات تھے تو اہل سنت کے پانچ ہزار علماء اور شائق نے بنارس کانفرنس میں قرار دادے پاکستان منظور کر کے مولانا حشمت علی کے سیاسی افکار اور اہل سنت کے مندرجات کو عملاً رد کر دیا تھا اور یہ بنارس میں جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں پانچ ہزار علماء تھے سید اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ کے خلفہ بھی تھے اور لاکھوں کی عوام نے اس میں شرکت کی تھی اور پاکستان بنانے کی حمایت کی جس کی وجہ سے مسلم لیگ اور قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو بھی حوصلہ ملا سیاسی نظریات میں ایک غیر معروف مسجد کے غیر معروف امام مولانا طیب اور غیر مستند شخص کے سیاسی خیالات کو سواد اعظم اہل سنت پر لاگو نہیں کیا جا سکتا اور نہ یہ حجت ہے البتہ دیو بندیوں کے سید احمد سے لے کر مفتی محمود تک تمام علماء سوائے مولانا ظفر احمد انصاری شبیر احمد عثمانی کے سب کے سب انگریزوں کے حامی اور وفادار اور بعض کانگریس کے ایجنٹ تھے علماء دیوبند ہوں یا مجلس اہرار یا جماعت اسلامی کے رہنما عقائد و افکار میں تو یہ سب مشترک ہیں ایک جیسے ہیں سوائے بعض ظاہر ہے کہ جزوی فروعات کے اور ان سب حضرات نے جو ہے تحریک پاکستان کی مخالفت میں سر توڑ کوششیں کی اور جس طرح ہم نے تقاضا انصاف کے پیش نظر جو ہے وہ ان کا ذکر کیا تو موجودہ دیوبندی حضرات میں بھی ضرورت ہے کہ وہ کیا ضرورت ہے کہ وہ سید احمد سے لے کر مفتی محمود تک تمام دیوبندیوں کے بڑے جتنے بھی علماء ہیں ان کے خیالات اور افکار سے براعت کا اظہار کر کے ان سب کو رد کر دیں ان حضرات نے جس طرح انگریز کی وفاداری اور کانگریس کی جو ہے وہ کاسا لیسی کی اس کے سبب ان کو ملت اسلامیہ کا غبدار قرار دے دیا جائے تو یہ بھی کم ہے نئی مختر نے لکھا کہ جس طرح دیوبندی علماء کرام میں مولانا شبیر احمد عثمانی کی پاکستان کی بھی غیر مشروط حمایت بلکہ کوشش کو پورے دیوبندی مکتبہ فکر پر لاگو نہیں کیا جا سکتا جو اپنی سیاست کے لیے جمعیت علماء ہند کو پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کرتا تھا اسی طرح مولانا عبدالحامد الحامد بزا یونی کی پاکستان کے لیے تائید و حمایت تمام بریلوی علماء کو تحریک پاکستان کے لیڈر نہیں بنا سکتے تو نئی مختر کی یہ تحریر سراسر خلاف واقعہ ہے اس کے برعکس اصل واقعہ یہ ہے کہ مولانا حشمت علی اور مولانا طیب صاحب کے سوا تمام علماء علیہ سنت نے اپنی ذاتی پیسے خرچ کر کے پاکستان کے قیام کے لیے زبردست مساعی اور مسلسل جد و جائد جاری رکھی اور علماء دیو میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بھرپور مخالفت کی اور نئی مختر نے لکھا کہ جمعیت علماء پاکستان کیا میں پاکستان کے وقت موجود نہ تھی اور نہ اس عمر کا کوئی ثبوت ملتا ہے کہ اس کا اس کے موجودہ قائدین مثلا مولانا شاہ احمد نورانی مولانا عبدالستار خان نیازی شاہ فرید الحق ظہور الحسن بپالی وغیرہ کا تحریک پاکستان سے کوئی تعلق تھا تو یہ سخت غلط بیانی ہے جمعیت علماء پاکستان کے وجود کے بارے میں تو ابھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے اسی طرح مولانا عبدالستار خان صاحب نیازی جو اپنی ساری زندگی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفاظ کے لیے وقف فر چکے تھے اور جنہوں نے اس جرم کی پاداش میں اپنی عمر عزیز کا زیادہ تر حصہ جیل میں گزارا ہے کہ میں پاکستان کے لیے ان کی مساعی مسلم لیگ کی حمایت انگریز اور کانگریس دونوں سے ان کی مخالفت اور قائد اعظم محمد علی جنا سے ان کے روابط تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہیں رہے مولانا شاہ نورانی تو ان کے والد گرامی شاہ مولانا عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمتہ اللہ علیہ کی قیام پاکستان کے لیے مسائی تاریخ میں محفوظ ہیں جو انفلا کوششی ہیں وہ ابلی صدیقی لہر ہم نے فرمائے. آئیے سالام کیوں کہ ان کے ہاں جوانگل اور کاروں شامل ہونے کی وجہ سے تاریخ نے مت ہی رکھا یہی وہ تو ایسا ہمیں بھی نہیں ہوں گے یہ ایسا ہے جیسے نہیں مگر ہمیں پاکستان میں کوئی ثبوت نہیں اس لیے وہ کہ ہمیں پاکستان تو بہرحال یہ کہ اللہ ابھی کب ہو گئی ہے باقی بھائی ابھی بتائیں اگر آپ ٹھیک ہے پاکستان کے آمے پاکستان کے وقت موجود یہ بات انتہائی لغو ہے چلے میں ریلوگ ہوتا ہوں حضرت وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آباز اگر آ رہی ہے تو بتا دیں و وبارک وسلم اچھا جی تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ کہنا کہ علماء پاکستان قیام پاکستان کے وقت موجود نہیں تھی انتہائی لغو بات ہے ظاہر ہے کہ قیام پاکستان سے پہلے کسی جماعت کا نام جمعیت علم پاکستان کس طرح ہو سکتا ہے جب ابھی پاکستان بنائی نہیں تو اس سے پہلے جمعیت علماء پاکستان کا نام کیسے ہو سکتا ہے تو قیام پاکستان سے پہلے سواد اعظم اہل سنت کی علماء نے جو جماعت قائم کی وہ آل انڈیا سنی کانفرنس کے نام سے موسوم تھی یہ جماعت 1945 سے پہلے قائم ہو چکی تھی 1946 میں آل انڈیا سنی کانفرنس کی سرگرمیوں کو تیز کر دیا گیا اور جلد ہی ایک آل انڈیا اجلاس کا اعلان کر دیا گیا سناچہ ستائیس تہ تیس اپریل انیس سو چھیالیس کو بنارس میں چار روزہ اجلاس منعقد ہوا جس میں پاک و ہند کے پانچ ہزار علماء و مشائق نے اپنے ذاتی خرچ سے شرکت کی اور اجلاس میں لاکھوں افراد نے جو ہے وہ شرکت کی ہے اور اس کانفرنس میں حضرت سید محمد محدث کا چوچوی رحمت اللہ تعالی نے جو خطبہ صدارت دیا اس کے اقتباسات سنے کہ اب بحث کی لانت چھوڑو اب غفلت کے جرم سے باز آ جاؤ اٹھ پڑو کھڑے ہو جاؤ چلے چلو ایک منٹ بنا رکو پاکستان بنا لو تو جا کر دم لو یہ کام اے سنیوں سن لو کہ صرف تمہارا ہے اگر ایک دم سارے سنی مسلم لیگ سے نکل جائیں تو کوئی مجھے بتا دے کہ مسلم لیگ کس کو کہا جائے گا اس کا دفتر کہاں رہے گا اور اس کا ایجنڈا سارے ایک ملک میں کون اٹھائے گا اس طرح کے الحمد انہوں نے بات ساتھ کہے آل انڈیا سنی کانفرنس کے اجلاس میں منعقدہ بنارس اپریل 1946 میں اتفاق رائے سے جو قرارداد منظور کی گئی ان کی چند ایک باتیں مطلب جو اہم دفعات جس کو کہہ لیں وہ یہ تھی کہ یہ اجلاس مطالبہ پاکستان کی پرزور حمایت کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ علماء مشائق اہل سنت اسلامی حکومت کے قیام کی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے ہر امکانی قربانی کے واسطے تیار ہیں یہ اجلاس تجویز کرتا ہے کہ اسلامی حکومت کے لیے لایا عمل مرتب کرنے کے لیے حکب ذیل علما کی ایک کمیٹی بنائی جائے بلکہ بنا دی گئی ان علما کے مبارک نام سماعت فرمائیں مولانا سید محمد محدث کا چوچوی مولانا مفتی نعیم الدین آبادی مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان مفتی امجد علی اعظمی صاحب عبدالعلیم صدیقی بیرٹھی مولانا ابو الحسنات مولانا ابو البرکات سید احمد مولانا عبد الحامد بدایونی خواجہ قمر الدین سیالوی شاہ عبدالرحمن الرحمان برچونڈی شریف سید امین الحسنات مانکی شریف اور مصطفی علی خان عل رحمت الرحمن رحمت اللہ تعالی عجمعین ان میں سے کتنے ہی اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلفہ ہیں اور شہزادے بھی ہیں تو پاکستان بننے کے بعد چونکہ آل انڈیا سنی کانفرنس کا مقصد پورا ہو چکا تھا اس لیے مارچ انیس سو میں مدرسہ انوار العلوم ملتان میں علماء اہل سنت کا ایک اجتماع ہوا اور آل انڈیا سنی کانفرنس کا نام بدل کر جمعیت علماء پاکستان رکھا گیا جے جی یو پی مولانا ابوالحسنات محمد احمد کو صدر اور علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو نازم اعلی مقرر کیا گیا اور ہندوستان میں اس تحریک پلیتن ختم کر دیا گیا کیونکہ آل انڈیا سنی کانفرنس کا مقصد حقیقی صرف تعمیر پاکستان تھا تو غالباً اب نئی مختلف صاحب کو سمجھ میں آ ہوگا کہ انہوں نے تاریخی منقلب تاریخ منقلب کر دی تھی اصل واقعہ یہ ہے کہ دیوبند کا مکتبہ فکر من خایص الجماعت کانگریس کا حامی اور قیام پاکستان کا مخالف تھا اور مولانا ظفر احمد انصاری اور شبیر احمد عثمانی نے جو مسلم لیگ سے کے فنڈ سے مسلم لیگ کی حمایت کی وہ ان کا انفرادی فیل تھا جس کو دیوبندیوں کی حمایت حاصل نہیں تھی اور اہل سنت والجماعت جماعت من حیث الجماعت مسلم لیگ کے حامی اور قیام پاکستان کے داعی محرک اور بانی تھے نئی اختر نے اپنے پیراگراف میں علماء, علماء دیوبند کی اکابر پیشواؤں کی بحث بھی چھڑی ہے اس بارے میں بھی چند حقائق سماعت پر تاکہ کوئی الجھن نہ رہے بر صغیر کی تاریخ پر نظر رکھنے والا کوئی شخص اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ غیر منقسم ہندوستان میں اقبال اور قائد اعظم سے بھی پہلے جس شخص نے دو قومی نظریہ پیش کیا وہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سیدی امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کی <سلام> یاد رکھئے پہلے جنگی، پہلی جنگی عظیم کے بعد جب مسلمانوں کی طرف سے تحریک خلافت کا آغاز ہوا تو حالات نے نیا رخ اختیار کیا اس تحریک میں مولانا محمد علی جوہر مولانا شوکت علی حکیم اجمل خان ڈاکٹر انصاری مولانا ظفر علی مولانا حسرت موہانی وغیرہ ہوں مشاہیر ملت شامل تھے اور اسی زمانے میں انڈین نیشنل کانگریس نے مسٹر گاندھی کے ایمہ پر ترک موالات کی تحریک شروع کی 1885 میں عمل میں آ گیا تھا مگر اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ حاکم و محکوم کے تعلقات کو استوار کریں اور بس بعد میں کامل آزادی کا مطالبہ کیا گیا الغرض انیس سو بیس میں کانگریس کے قوم پرست ہندو اور مسلمان اور تحریک خلاف ہو گئے ہر شخص ترک موالات پر تلا ہوا نظر آتا تھا مخالفت کی کسی کو ضرورت نہ تھی جوش جنوب میں انگریزوں سے ترک موالات بلکہ ترک موالات ملت کر کے کفار و مشرقین سے دوستی و محبت کے لیے ہاتھ بڑھایا گیا علمائے کے شیخ الہند مفتی محمود الحسن نے اس مسئلے میں یوں کہا کہ کچھ شبہ نہیں کہ اللہ نے آپ کے ہم وطن اور ہندوستان کی سب سے زیادہ کثیر و تعداد قوم ہندو کو کسی نہ کسی طریق سے آپ کے ایسے پاک مقصد کے حصول کے لیے موید بنا دیا ہے اور میں ان دونوں قوموں ہندو مسلمان کے اتفاق و اتحاد کو بہت مفید سمجھتا ہوں اور حالات کی نزاکت کو محسوس کر کے جو کوشش اس کے لیے فریقین کے عماید نے کی ہے اور کر رہے ہیں اس کے لیے میرے دل میں بہت قدر ہے یہ الفاظ مفتی محمود الحسن کے ہیں علماء حق حصہ اول مطبوعہ مراد آباد صفحہ نمبر دو سو سولہ میں یہ الفاظ موجود ہیں تو ہندو مسلم اتحاد کے لیے ان دیوبندیوں کا حال آپ کے سامنے ہے ہندو مسلم اتحاد کی مویت اور ہمارے محترم بزرگ مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی جب فاضل بریلوی کی خدمت میں حاضر ہوئے جی ہاں محمد علی جوہر اور شوکت علی جب سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنی تحریک میں شمولیت کی دعوت دی تو سیدی امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے صاف صاف فرما دیا کہ مولانا میری اور آپ کی سیاست میں فرق ہے آپ ہندو مسلم اتحاد کے حامی ہیں میں مخالف ہوں اس جواب سے علی برادران کچھ ناراض سے ہو گئے تو فاضل بریلوی علیہ رحما نے تعریف قلب کے لیے مقرر فرمایا کہ مولانا میں ملکی آزادی کا مخالف نہیں ہندو مسلم اتحاد کا مخالف ہوں انیس سو بیس میں ترک موالات کی تحریک ایک طوفان کی طرح اٹھی اور پورے ملک پر چھا گئی قائد اعظم اس،, اس تحریک سے الگ تھلگ رہے اور ڈاکٹر اقبال قوم کو نیا شوالہ ترانہ ہندی سناتے رہے سید رئیس احمد جعفری ندوی اس تحریک کا نقشہ کھینچتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہ زمانہ تھا ترک مبالات کا عدم تعاون کا اسارے اس و قربانی کا مر مٹنے اور تباہ و برباد ہونے کا سب کچھ لٹا دینے سب کچھ لٹا دینے کا طوفان کا حوادث کا انقلاب کا ایسا طوفان جس نے ملک کے طول و ارض میں تلاطم بپا کر دیا جس نے گمناموں کو اوجے سریا پر پہنچا دیا آخر یہ کیا بات تھی کہ جناح کے کیمپ میں مکمل خاموشی کیوں تھی سناٹا کیوں چھایا تھا چہل پہل اور گہما گہمی ہنگامہ رائی کیوں ناپید تھی کیا ان کے قوائے عمل شمل شل ہو گئے تھے کیا ان کی زبان گنگ ہو گئی تھی کیا ان کا دماغ ناکارہ ہو گیا تھا انہیں یہ بات نہیں تھی جنا کی نظریں حال کے آئینے میں مستقبل کا جلوہ دیکھ رہی تھیں یہ قائد اعظم اور ان کا عہد سفر نمبر ستانوے پر یہ الفاظ موجود ہیں تو غور کریں کہ یہ ایسا طوفانی دور تھا جس میں قائد اعظم جیسے مقبول لیڈر کو بھی ترک موالات کے خلاف کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوئی پورا ملک ہندو مسلم اتحاد کی طوفانی لہروں میں بہ رہا تھا ایسے پرفتن دور میں جس مرد مجاہد نے سب سے پہلے ہندو مسلم اتحاد کے خلاف آواز اٹھائی اور دو قومی نظریہ پیش کیا وہ صرف اور صرف سید اعلی حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی ذات پاک کی صرف اور صرف ترک موالات کے سلسلے میں فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی خدمت میں انیس سو بیس میں لاہور اور لائل پور سے یقے بار دیگرے دو استخار ارسال کیے گئے جن کا آپ نے مفصل مبسوط جواب مرمت فرمایا تھا بعد میں یہ فاضلانہ جواب ایک رسالے کی صورت میں شامل ہوا اور وہ رسالہ اب بھی موجود ہے انیس سو بیس کے تاریخی نام سے مولا مولوی حسنین رضا خاں نے متبعہ حسنی بریلی سے چھپوا کر شائع کیا تھا اور یہ پورا رسالہ احمد جعفری نے اپنی تاریخ اور آ کے گمشدہ میں شامل کر دیا ہے اور جو بڑے سائز کی اسی صفحات اور پھیلا ہوا ہے اب یہ صورت کیا تھی آپ ذرا اس بارے میں توجہ کریں ہندو مسلم اتحاد کی وجہ اور یہ سب دیوبندی حضرات ان کے علماء بھی یہ چاہتے تھے کہ ہندو مسلم اتحاد ہو جائے یہ بڑا نازک معاملہ ہے جو میں آپ کے سامنے بھی بیان کر رہا ہوں اس میں مسٹر گاندھی کی سیاست کا بہت بڑا کردار تھا بہت بڑا کردار تھا اور اس کی سیاست کی وجہ سے اور پھر دیوبندی علماء کی حمایت کی وجہ سے یہ تمام معاملہ مطلب جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ شامل ہوا آپ حیران ہوں گے انتہائی حیران ہو جائیں گے کہ مسٹر گاندھی سیاسی دارے کو ہندوستان میں جس روش پر چلانا چاہتے تھے اس کی منزل ہندو مسلم اتحاد بظاہر تھی ان کا اصل مقصد یہ نہیں تھا اصل مقصد انگریزوں کے جانے کے بعد مسلمانوں کو دبانا اور پیسنا تھا آج بھی انڈیا میں جو مسلمانوں کی حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے آئے دن سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو جلا دیا جاتا ہے مسلمانوں کو جلا دیا جاتا ہے گھروں کو آگ لگا دی جاتی ہے مسلمان جس ٹرینوں میں سفر کر رہے ہیں ان ٹرینوں کو بھی آگ لگا دی جاتی ہے بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا کتنی اور مساجد ہیں جن کو شہید کر کے مندر بنانے کے جو ہیں وہ اعلانات کر دیے گئے ہیں تو مسٹر گاندھی نے اپنے منزل مقصود کے لیے ان تحریکات کو بطور ذرائع اختیار کیا یعنی تحریک خلافت تحریک ترک کے موالات تحریک ترک کے حیوانات تحریک گور خشا سیتا گرا برت وغیرہ اور یہ تحریکیں مسلمانوں کو ہندو مسلم امتحاد کی منزل پر لے گئی رغبت سے شوق سے خوف سے مستقبل کی امیدوں اور اندیشوں سے سیاسی لگاؤ سے معاشی دباؤ سے معاشرتی چاہوں سے مسلمان ہندوؤں کے قریب ہو گئے یہ ساری ہندوانہ رسمیں کیسے آئیں ہم لوگوں میں کسی وجہ سے یہ دیوبندی علماء کی وجہ سے مسٹر گاندھی کی مساعی کے سمرات اور نتائج پر ذرا آپ غور کریں میں توجہ چاہوں گا آپ کے امرتسر کے ایک فاضل حکیم محمد موسا عینی شاہدوں کے حوالے سے بیان کرتے ہیں یہ حوالے بھی موجود ہیں بالکل اور یہ کتابیں بھی مطلب جو ہیں وہ موجود ہیں بالکل عبد النبی کو کب یوم رضا متبوہ لاہور انیس سو سڑسٹھ از حکیم محمد موسا امر تسری سفر نمبر اٹھانوے ننانوے پر حکیم صاحب لکھتے ہیں کہ گروہ علماء نے یعنی دیوبندی علماء نے مستر گاندھی کو جامع مسجد شیخ خیر الدین امرتسر میں لاتو اس کے قدموں میں بیٹھے اور یہ دعا کی گئی کہ اے اللہ تو گاندھی کے ذریعے اسلام کی مدد فرما گاندھی کے ذریعے اسلام کی مدد فرما اللہ اکبر اللہ اکبر یہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے اندرا گاندھی کو بھی اپنے دارالون کے سو سالہ جشن پر بلایا ان کے طریقے شروع سے یہی تھے جو ممبر رسور یہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ تو گاندھی کے ذریعے اسلام کی مدد کر سنتے جائیے جامع مسجد دلّی کے ممبر پر شردان سے تقریر کرائی گئی اور یہ شردان وہی شخص ہے جس نے ارتداد کی مہم چلائی بالاخر دلی میں غازی عبد الرشید نے اس کو جہنم رسید کیا ہندو مسلم اتحاد کی ایک جھلک دیکھی ہے آپ نے آئیے ذرا میں اور جھلکیاں آپ کو بتاؤں ہنگن گاٹ میں نماز جمعہ کے وقت تخمیناً پندرہ سو ہندو مسلمان جامع مسجد میں جمع ہوئے اور تقریر و دعاؤں میں ہندوؤں نے بھی حصہ لیا مسجد قتم خان ساما شملہ میں پندرہ ایک اگست انیس سو بیس کو ہندو مسلم کا متحدہ جلسہ ہوا جس میں مسجد میں ہندو مسلم اتحاد پر مسکری کی جامعہ مسجد جل گاؤں بلڈانا میں ہندو مسلمانوں کا مشترکہ اجلاس ہوا جس کی صدارت پانڈونگ دینا ناتھ نے کی مولوی خلیل الرحمان نے بنارس محلہ کچی باغ سے چھ محرم انیس سو بیس کو دارالفتا بریلی ایک استفا بھیجا جس میں یہ کہا گیا کہ تلک کی موت کے غم میں بروز دسواں جامع مسجد میں ننگے سر جمع ہو کر اس کے لیے دعا فاتحہ اور مغفرت کے لیے اشتہار تقسیم کیا گیا ہے اللہ اکبر اور یہ تلق کون تھا یہ مدیر معارف سید سلمان ندوی نے مسٹر تلک کے انتقال پر یہ کافر تھا جو ہے وہ تعزیت کی اور اس کو افسوس نہ قرار دیا کہ یہ مر گیا ہے اصطفر اللہ کی بارگاہ میں فتوی بھیجے گئے لوگوں نے کہ یہ کیا مذاق ہے یہ دین اسلام ہے جو یہ دیوبندی بلا لا رہے ہیں ایک اور استفسہ الہ سے دارۂ اجملیہ کی طرف سے سولہ جمادی الاول اول تیرہ سو اڑتیس ہجری یعنی انیس سو انیس کو مولانا نزیر احمد نے دار بریلی بھیجا جس میں مسلمانوں کے متعلق ان افعال کا ذکر کیا گیا کہ عام اہل اسلام ناقوص بجا رہے ہیں رام لکشمن پر پھول چڑھائیں جے کی آوازیں بلند کر رہے ہیں گائے کی قربانی بند کرنے کا ذہن بن رہا ہے اور میرٹ میں ہندو مسلم انتحاد کی تقریب کے موقع پر ایک جلوس گاندھی کا نکالا گیا جس میں ہندو مسلمان سب شریک تھے اور علاوہ دیگر واقعات کے ایک واقعہ مسلمان میرٹھ میں یہ ہوا کہ ہندوؤں نے مسلمانوں کے این جلوس میں کشوا چندن وغیرہ مسلمانوں کے ماتھے پر لگا دیا اور چندن لگوانے والے اور نہ لگوانے والے مسلمانوں سے معلوم ہوا کہ ہندوؤں کی طرف سے کوئی جبر نہیں تھا جبر نہیں تھا ذہن جب یہ بن رہا تھا کہ مسلم ہندوؤں کا آپس میں اتحاد ہے ظاہر ہے پھر یہ سب کچھ ہو رہا تھا عوام یہ کر رہی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر ایک پنڈت ساقن بلیا آج کل آرہ میں آ کر بہت زوروں کے ساتھ ہندو مسلمانوں کو ایک جا جمع کر کے لیکچر دیا کرتے ہیں بعد ختم لیکچر وہ پنڈت خود اپنے ہاتھ سے ہندو مسلمانوں ٹیکہ دیتے ہیں ٹیکہ دیتے ہیں قبل ٹیکہ دینے کے مسلمانوں سے دریافت کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ہاں مخالفت تو نہیں آپ حیران ہوں گے حوالہ سن لیں استفتا از آرا مستفیان محمود علی عبد الغفور محرہ ما زی قاعدہ انیس سو انیس مصولہ ان ان درلفتا بریلی تحقیقات قو ایک روز پنڈت نے ہندو مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ آج ہم اپنی رامائن کا اور مسلمانوں کے قرآن اور انگریزوں کے بائبل کا تینوں کا تینوں کی پوجا کریں گے اس کے انتظام اور اہتمام کے لیے کیا, کیا؟ ایک ڈولا جس کو وہ سنگاسن کہتے ہیں اس کو بڑے تکلف کے ساتھ ہار پھول سے سجوا کر اس کے اندر ایک طرف رامائن ایک طرف بائبل بیچ میں مسلمانوں سے قرآن مجید منگوا کر رکھا اور بڑے اہتمام کے ساتھ بجن جاتے ڈول اور جانج وغیرہ بجاتے اور اس میں مسلمان بھی شریک ہو کر شہر سے گماتے اپنے مندر کے اندر لے جا کر ہندوؤں نے رکھا جب ان مسلمانوں سے کہا گیا تو جواب دیا اس میں کیا رج یہ تھا ہندو مسلم اتحاد جن کی حمایت دیوبندی علماء نے کی اور مسلمانوں کو اس طرح لگا دیا اس طرف لگا دیا اللہ اکبر اللہ اکبر اور کیا کہا جاتا تھا اس وقت گائے کا گوشت کھانا گنا ٹھہراؤ کھانے والوں کو کمینا بتاؤ یاد آج بھی ہندوستان میں کئی دیوبندی علماء اس طرح فتوا دے رہے ہیں خدا کی قسم کی جگہ رام دہائی گاؤ قرآن کو رامائن کے ساتھ ایک ڈولے میں رکھ کر مندر میں لے جاؤ دونوں کی پوجا کرو یہ تک کہا گیا کہ نبوت ختم نہ ہوئی ہوتی تو گاندھی جی نبی ہوتے معاذ اللہ سنما معاذ اللہ یہ کہا گیا کہ ہم ایسا مذہب بنانے کی فکر میں ہے جو ہندو مسلم کا امتیاز اٹھا دے گا دوسرا جمعہ کا خطبہ اردو میں پڑتا ہے اور اس میں خلفہ راشدین حسنین کریمین کی بجائے گاندھی کی مدحت مقدس ذات ستمدہ صفات وغیرہ لفاظیوں کے ساتھ گاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ بمبروں پر بٹھایا مسلمان مندروں میں گئے وہاں دعائیں کی گاندھی کے حکم سے ستیہ گرا کے دن روزہ رکھا وید کو الہامی کتاب تسلیم کیا کرشچن جی کو حضرت موسا کا لکڑ دیا بتاؤں کے جلسے میں ایک ہندو مکر نے تجویز پیش کی کہ مسلمان رام بنا استغفر فر اللہ سما استخ فراللہ تو یہ حالات اور پھر دیوبندی علما کے اس طرح کی تائد اور حمایت کی وجہ سے تو مسلمانوں کی یہ حالت ہو رہی تھی مسٹر گاندھی جو سیاسی مقصد لے کر اٹھے اسباب و ذرائع سے فائدہ اٹھایا جس شان سے اس نے قیادت کی کہ کثرت مسلمان متحدہ ہندوستان کے حامی ہو گئے مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد متحدہ قومیت کی علمبردار ہو گئی کہ ایک ملک ہونا چاہیے جس میں ہندو بھی ہوں مسلمان بھی ہوں الگ الگ قومیں نہیں ہیں یہ ایک ہی قوم ہے اپنی زبان اور تہذیب کی بقا کے لیے مسلمانوں میں وہ جذبہ ختم ہو گیا جو ملیم سے وابستہ رہتے ہوئے مسلمان حنود اور ان کے رہنماؤں سے اتنے قریب ہو گئے کہ ان کی محبت دل میں راسخ ہو گئی حتیٰ کہ ان کی خاطر اپنے مذہبی شعائر چھوڑنے اور ان کی شعر اپنانے کے لیے آمادہ ہو گئے قرآن و سنت کو چھوڑ کر سیاسی سطح پر فلسفہ گاندھی پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے یاد رکھیے مگر اسلام دین فطرت ہے اور یہ ملاوٹ کو پسند نہیں کرتا کیوں کہ خود فطرت ملاوٹ پسند نہیں کرتی ہندو مسلم اتحاد کی وہ صورت جس کا ابھی آپ نے ذکر سنا ہے اسلام کی فطرت کے خلاف تھا اس لیے یہ کیفیت زیادہ عرصے قائم نہ رہی شدید رد عمل رونما ہو گیا یہ وہی حالات تھے جو چشم عالم نے اکبری دور میں دیکھے تھے اور جس کو ملہ عبد القادر بدا یونی نے اپنی کتاب منتقبت تباریک میں پوسٹ کنڈا بیان کیا ہے جو سب کے سب ذاتی مشاہدات کی پر مبنی تھا اس دور کے رد عمل میں سر ہند سے شیخ احمد ہندی مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ اٹھے اور پوری قوت سے مزاحمت فرمائی قید و بند کی سعودتیں برداشت کی اور بالآخر مزاج حکومت کو بدل کر رکھ دیا آپ ہی کی مساح کے نتیجے میں ہندوستان میں ایک دینی حکومت کی جگہ اسلامی حکومت قائم ہوئی اکبر کے بعد جہانگیر اور پھر اورنگزیب جیسے بادشاہ منظر عام پر آئے تو جہانگیر کے دورے حکومت میں شیخ احمد شری ہندی الماروف مجد الانی رحمت اللہ علیہ آگے آئے آت مسلسل کوششوں سے تحریک احاط دین کا آغاز ہوا چنانچہ اس انقلاب و تبدیلی کے نتیجے میں جو سیاسی سزا پر جو کوششیں کی گئیں وہ اکبر جہانگیر شاہ جہاں اورنگزیب عالمگیر کے درباروں کی بدلتی ہوئی فضاؤں میں مطالعہ کی جا سکتی ہیں اور یہی حالات اس دور میں تھے جس کی میں نے تفصیل آپ کے سامنے بیان کی ہے دیوبندی علما کی حرام خوریاں مسلمانوں کو بہکانا گاندھی کی سیاست پر لبہ کہنا ممبر رسول پر گاندھی کو بٹھانا اور وید کے ساتھ قرآن رکھنا مندروں میں لے جانا جے جے پکارنا خدا کو رام کہنا اگر اس دور میں کوئی مگر اس دور عبد القادر پیدا نہ ہوا ہائے ہائے کوئی مجدد علم ثانی رحمت اللہ لے نہیں آگے بڑھے اس دور میں میں نے آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح جیسی شخصیت بھی 1919 اور 1920 میں خاموش بیٹھی ہوئی تھی ڈاکٹر بھی معاملہ بعد میں پیش ہوا کون آگے بڑھا کون آگے بڑھا اللہ اکبر ایسے پرفتن دور میں جس مرد مجاہد نے سب سے پہلے دو قومی نظریہ پیش کیا وہ سید اعلی حضرت امام اہل سنت عاشق ماہر رسالت حضرت علامہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اس دور کے رد عمل سے بریلی رد عمل میں بریلی سے سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ سامنے آئے یہ آپ کا آخری دور تھا انیس سو اکیس میں آپ وصال فرما گئے لیکن بستر مرگ پر پڑے رہنے کے باوجود آپ نے جو کچھ کیا وہ ایک غیرت مند مسلمان کو کرنا چاہیے تھا حالانکہ یہ دور نہایت خطر اور آتش فشاں تھا اس جذباتی دور میں مدبرین پسے منظر چلے گئے تھے چنانچہ قائد اعظم محمد علی جنا انگلستان چلے گئے تھے ڈاکٹر اقبال بھی اس وقت خاموش رہے اور امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمتہ اللہ علیہ نے جو اسلامی اسپرٹ پیدا کی اس نے آگے چل کر تحریک اسلامی کو قوت بخشی اور وہ اس قابل ہوئی کہ غیر اسلامی اور لا دینی تحریکوں کا مقابلہ کر سکے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اور یہی وجہ تھی کہ جب آپ نے یہ سنا کہ بنارس میں انیس سو چھیالیس میں اپریل کے مہینے میں لاکھوں افراد کا جلسہ منعقد ہوا چار روزہ جلسہ جس میں پانچ ہزار علم اہل سنت نے شرکت فرمائی جس میں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے سب خلفہ بھی شامل تھے اور پاکستان کا مطالبہ کیا گیا الحمد للہ الحمدللہ الحمد تو آگے بڑھنے والے کون علماء اہل سنت انہیں کی کابشوں سے یہ سب معاملات ہوئے اعلی حضرت نے 1920 میں اپنے مالکت العرا مکالا میں ہندو مسلم اتحاد کے خلاف فتویٰ دیا اور دو قومی نظریہ پیش کر دیا اور یہ حقیقت بھی سنے کہ ڈاکٹر اقبال اور قائد اعظم نے جدا گانا قومیت کا نعرہ اعلی حضرت کے فتویٰ شاع ہونے کے کتنے عرصے بعد لگایا سید رئیس احمد جعفری ندوی لکھتا ہے کہ ہندو کانگریس کی ذہنیت اور جبلدت دیکھ کر ڈاکٹر اقبال کی فراست ایمانی نے بھانپ لیا تھا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا کفر اور اسلام کا حق و باطل مکر و صداقت کا گزر ایک ساتھ نہیں ہو سکتا دسمبر 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس الہباد کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے یہی خواب دیکھا تھا اور بے جھجک اور برملہ اسے بیان کر دیا تھا اگرچہ اس وقت ان کی بات نہیں سنی گئی اور یہ کتاب قائد اعظم اور ان کا عہد سفر نمبر دو سو بانوے پر ہے تو ڈاکٹر اقبال نے انیس سو تیس میں یہ خواب دیکھا جس کو بیان کیا گیا پھر آگے چل کر لکھتے ہیں کانگریسی دورے حکومت کے تلخ معاملات کے بعد مسٹر جناح کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ سوچنے لگے تھے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا وفاق یا پاکستان اس زمانے میں ڈاکٹر اقبال نے اس مضمون پر متعدد اہم اور قابل غور خطوط مسٹر جناح کو لکھے ایک جو خط لکھا گیا اس کے الفاظ سنیں سوال صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کی غربت کے مسئلے کا حل کیسے ممکن ہے لیگ کے مستقبل کا دار و مدار ان مسائل پر ہے جو اس مسئلے کو حل کرنے میں وہ اختیار کرے گی اگر لیگ اس قسم کی کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتی تو مسلم لیڈر پہلے کی طرح اس سے بے تعلق رہیں گے خوش قسمتی سے اسلامی قانون کے نفاذ اور جدید تصورات کی روشنی میں اس مسئلے کا حل نکل آتا ہے اسلامی قانون کے طویل اور گہرے مطالعے کے بعد میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اگر اس نظام قانون کو اچھے طرح سے سمجھ کر عملی جمع پہنایا جائے تو کم از کم ہر فرد کے معاشی حقوق کا تحفظ ہو سکتا ہے لیکن اس ملک میں شریعت اسلامی کا نفاذ ایک آزاد مسلم مملکت یا چند مملکتوں کے بغیر ناممکن ہے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس قسم کے مطالبے کا وقت آ گیا ہے اللہ اکبر یہ خط جب قائد اعظم کے پاس پہنچا تو گئی سہمد جعفری لکھتا ہے کہ مسٹر جناح اب تک پاکستان کی راہ اختیار کرنے میں تعامل کر رہے تھے جواہر لال نہرو صدر کانگریس نے کلکتہ میں ایک تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں دو ہی جماعتیں ہیں حکومت اور کانگریس مسٹر جنا نے جواب دیتے ہوئے کہا ایک تیسری جماعت بھی ہے اور وہ ہے مسلمان جواہر لال نہرو کے اس بیان کے بعد ڈاکٹر اقبال نے مسٹر جنا کو ایک مکتوب لکھا صدر کانگریس نے مسلمانوں کے سیاسی وجود سے انکار کر دیا ان حالات میں قیام امن کا واحد راہ یہی ہے کہ نسلی مذہبی اور لسانی مماثلت کے لحاظ سے ہندوستان کی دو بار دوبارہ تقسیم عمل میں آئے اور مجھے یاد ہے کہ انگلستان سے مراج سے قبل لارڈ لوتھیم نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہاری اسکیم ہی ہندوستان کے درد کا واحد درمان ہے اللہ اکبر تو اب بالکل سامنے بات آ گئی کہ انیس سو بیس میں دو قومی نظریہ دینے والے سیدی امام اہل سنت انیس سو تیس میں تصور دینے والے ڈاکٹر اقبال اور یہی بات انیس سو میں قائد جاتا محمد علی جنا نے کی آپ فراست ولی دیکھیں مومن کی فراست اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی سیاست پر نظر دیکھیں یاد رکھیں کہ اعلی حضرت نے انیس سو بیس میں جو بات تحریر فرمائی 25 سفر 1921 میں آپ کا وصال ہوا اگر اعلی حضرت کو قزا کچھ اور مہلت دیتی کچھ اور زندگی ملتی تو دنیا دیکھتی کہ تحریک آزادی اور قیام پاکستان کے سلسلے میں اعلیٰ حضرت کس پائے کا عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیتے اگرچہ یہ بھی بہت بڑا کارنامہ تھا اللہ اکبر بہرحال اعلی حضرت نے دو قومی نظریہ پیش کر کے جس مہم کا آغاز کیا تھا اس مہم کو اعلی حضرت کے قابل ست ستائش نے مسلسل جاری رکھا اور اس وقت تک دم نہیں لیا جب تک کہ پاکستان قائم نہیں ہو گیا یہ اعلی حضرت کے فیضان اور ان کی تربیت ہی کا اثر تھا کہ صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے فسادات بمبئی کے موقع پر انیس سو اکتیس میں فرمایا کہ ہندوستان کو ہندو مسلم علاقوں میں تقسیم کر دیا جائے اور اعلیٰ حضرت کے دو قومی نظریہ پیش کرنے کے بعد جس شخص نے غیر مبہم اور واشگاف الفاظ میں تقسیم ہند کرنے کی سب سے پہلے صدا بلند کی وہ صدر فاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ نے قائد اعظم تو بہت دور کی بات ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ بمبئی کے ہندو کوشش کرتے رہے کہ اپنی دکانیں مسلمان محلوں سے ہٹا کر ہندو محلوں میں لے جائیں ہندوؤں کے یہ افعال یہ تجویزیں یہ طرز عمل اتحاد کے ذرا بھی منافی نہیں لیکن مسلمان ایسا کریں تو اتحاد کے دشمن قرار دے دیے جائیں یہ کھلی نا انصافی ہے جب ہندو اپنی حفاظت اسی میں سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے محلے سے علیحدہ ہو جائیں اور اپنی حدود علیحدہ کر لیں تو مسلمانوں کو یقیناً ان کے محلوں میں جانے اور ان کے ساتھ کاروبار رکھنے سے احتیاط رکھنا چاہیے دونوں اپنی اپنی حدود جدا گانا قرار دیں اور اس نقطے کو منحوظ رکھ کر سیاسی مباحث کو طے کر لینا چاہیے یعنی ہندوستان میں ملک کی تقسیم سے ہندو مسلم علاقے میں جدا جدا بنائیں تاکہ باہمی تصادم کا اندیشہ اور خطرہ باقی نہ رہے ہر علاقے میں اسی علاقے والوں کی حکومت ہو مسلم علاقوں میں مسلمانوں کی اور ہندو علاقوں میں ہندوؤں کی اب نہ مخلوط و جدا گانا انتخاب کی بحثیں درپیش ہوں گی نہ کونسلوں میں نشستوں کے جو ہے وہ متنازع کوئی اور معاملہ رہے گا ہر فریق اپنی حدود میں آرام کی زندگی گزار سکے گا جب ہندو ذہنیت نے بمبئی میں یہ گوارہ کر لیا ہے تو کیا وجہ ہے کہ جدید حکومت کا مسئلہ اس اصول پر طے نہ کیا جائے تو خلاصہ بحث کیا کہ اعلیٰ حضرت نے 1920 میں ترک موالات کی مخالفت کر کے دو قومی نظریہ پیش کیا صدر فاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمان نے 1931 میں تقسیم ہند کی تجویز پیش کی ڈاکٹر اقبال نے انیس سو سینتیس میں قیام پاکستان کا خاکہ بنایا قائد اعظم جنا نے انیس سو میں قیام پاکستان کی تجویز کو قبول کیا غور کیجیے یہ تاریخ کا کتنا بڑا المیہ ہے کہ جو لوگ قیام پاکستان کے محری کے اول تھے ان کا کوئی نام نہیں لیتا اور بعد کے لوگوں کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے نئے رنگی سیاست دوراں تو دیکھیے منزل انہیں ملی جو شریکے سفر نہ تھے جناب شوقی صدیقی مدیر ہفت روزہ الفاظ لکھتے ہیں کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بریلوی تحریک کی ابتدا مسلمانوں میں وہابیوں کے بڑھتے ہوئے اثر کے رد عمل میں ہوئی تھی اس تحریک کے بانی سیدی امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ تھے مگر سید احمد اور مولانا احمد رضا خان کے وطن معلوف میں یہ فرق ہے اور خان صاحب بانس بریلی سے تعلق رکھتے تھے سید آلہ حضرت 1856 میں پیدا ہوئے 1921 میں ان کا وصال ہوا رسبن پٹھان مسلک ہنفی مشرب قادری ان کے بارے میں وہابیوں کا یہ الزام تھا کہ وہ انگریزوں کے پروردہ یا انگریز پرست تھے یہ انتہائی گمراہ کن اور شر انگیز ہے شر انگیز وہ انگریزوں اور ان کی حکومت کے اس قدر کٹر دشمن تھے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ آلہ حضرت رحمت اللہ لے اس قدر کٹر دشمن تھے کہ لفافے پر ہمیشہ ٹکٹ کو الٹا لگاتے تھے کیونکہ اس وقت کی ڈاک ٹکٹ پر جارج پنجم کی تصویر تھی اور اس کو وہ اس طرح لگاتے تھے کہ سر نیچے اور ٹانگیں اوپر ہو جاتی تھیں اور کہتے تھے کہ میں نے جارج پنجم کا سر نیچا کر دیا سید اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے زندگی بھر انگریزوں کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کیا سید اعلی حضرت نے کبھی عدالت میں حاضری نہیں دی ایک بار انہیں ایک مقدمے کے سلسلے میں عدالت میں طلب بھی کیا گیا مگر انہوں نے توہین عدالت کے باوجود حاضری نہ دی اور یہ کہہ کر نہ دی کہ میں انگریز کی حکومت کو ہی جب تسلیم نہیں کرتا تو اس کے عدل و انصاف اور عدالت کیسے تسلیم کروں کہتے ہیں کہ انہیں گرفتار کر کے حاضر عدالت ہونے کے لئے احکامات جاری کیے گئے بات اتنی بڑی کہ معاملہ پولیس سے گزر کر فوج تک جا پہنچا مگر اعلی حضرت کے ہزاروں کی تعداد میں مریدین اور چاہنے والے سر سے کفن باندھ کر پورے ان کے اعلی حضرت کے در دولت کے گلیوں میں سڑکوں پر لیٹ گئے کہ ہماری لاشوں پر گزر کر ہی کوئی ان کو لے جا سکتا ہے چنانچے مجبور عدالت کو اپنا حکم واپس لینا پڑا اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے یہ ہے کوئی دیو بندی ایسا بتا دیا جائے یہ تو مہانہ نظرانہ لینے والے لوگ تھے ایک غیرت مند مسلمان کا معاملہ تو الحمد اللہ تبارک و تعالی اشاق ہی کو عطا فرماتا ہے انگریزوں نے ہندوستان پر قابض ہونے کے بعد انگریزی زبان سکھانے کے لیے اسکول کھولنا شروع کیے دینی مدارس بند کرانے کی مہم شروع کی مسلمانوں کو خطرے سے روکنے پردہ نشی خواتین سے ان کا پردہ ختم کرانے کی مہم شروع کی مسلمانوں کو سور کی چربی والے ہندوؤں کو گائے کی چربی والے کارتوس دیے گئے جو منہ سے کاٹنے پڑتے تھے غرض انگریز کے مظالم اپنی انتہا کو پہنچ چکے تھے ان حالات سے پیش نظر کون سا مسلمان ایسا ہوگا جو انگریز سے بیزار نہ ہو علامہ فضل حق خیر آبادی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں نصر قرآنی سے ثابت ہے کہ ان کی نصارا کی محبت کفر ہے کسی حق پرست انسان کو اس میں شک نہیں ہو سکتا یعنی دینی محبت کفر فر ہے نصارہ سے محبت کس طرح جائز ہو سکتی ہے جبکہ یہ لوگ اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں جن کے تفیل ارض و سما پیدا کیے گئے سپٹمبر اٹھارہ سو ستاون میں سکوتے دلی کے بعد مولانا نے دلی کو بادیدہ نم الودا کہا اور اس کے بعد وہ جنوری اٹھارہ سو تک مسلسل دوسرے مجاہدین کے ساتھ اد میں سرگرم جہاد رہے اور اد کے چیف کمشنر کا ہیمر پور کے کلیکٹر کے نام اٹھارہ آٹھ دسمبر اٹھارہ سو اٹھاون کو اپنے سرکاری ملازمے میں لکھتا ہے باغی بسواں میں جو لکھنؤ سے شمال مغرب میں پچاس میل کے فاصلے پر ہے شکست کھا کر گنگا فرار ہو گئے تعداد نو سو تھی جن میں چالیس پوری طرح مسلح ہیں اور باقی سپاہیوں کے پاس اسلحہ کافی نہیں تین سو پیدل ہیں ان میں سے سو عورتیں چھے ہاتھی ایک توپ جن کا نام ایک توپ ہے اس جماعت کے لیڈر فیروز شاہ شہزادہ دلی لکڑ شاہ گلاب شاہ پیر جی موسن علی خان وغیرہ ہیں اور مولوی فضل حق سابق رشتے دار کمشنر دلی جس کے بہت سے عزیزہ اعلی مناسب حکومت پر ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں تو علامہ فضل حق آبادی رحمتہ اللہ علیہ جنگ آزادی کے نام ور, مجاہد تھے نام ور مجاہد یہ وہ تاریخی حقیقت ہے جس کو رد نہیں کیا جا سکتا ایک عرب سے تک ان کے فتوی جہاد کو بغیر کسی اختلاف کے تسلیم کیا جاتا رہا فتویٰ جہاد دینے والے یہ تھے اور جس نے بھی علامہ کا ذکر کیا ہے اس فتوی کا ذکر ضرور کیا ہے اللہ اکبر کبیرا لیکن ماضی قریب میں بعض لوگوں نے علامہ کا فتوی جہاد کا انکار کیا اور کہا کہ علامہ کا دلّی آنا سولہ اٹھارہ ستاون سے پہلے ثابت نہیں جبکہ فتوی جہاد جولائی اٹھارہ کی ستاون وقت میں جاری کیا گیا تو یہ بھی نہیں دیوبندیوں کا معاملہ تھا کیسے یہ بدبخت لوگ ہیں اگر خدا نہ نخواستہ ان کی سازش کامیاب ہو جاتی مجھے بتائیں کہ ہمیں ملک پاکستان ملتا آج بھی غلام ہوتے آج بھی غلام ہوتے ہندوؤں کے غلام ہوتے اور پہلے انگریزوں کی غلامی کرتے رہے تھے انگریزوں کے مظالم سہتے ہم لوگ مسلمان پستے رہتے ہمیں آزادی نہیں مل سکتی تھی یہ بدبخت جو کہ دین کے دشمن مسلمانوں کے دشمن اگر ان کی جو ہے یہ سازشیں کامیاب ہو جاتی تو مسلمانوں کا کیا حال ہوتا اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اس نے ان لوگوں سے ہمیں بچایا ہے ہمیں ان کا جس حد تک ہو سکے رد کرنا چاہیے تاکہ ان کے گندے نظریات اور عقائد سے بھی مسلمانوں کو بچایا جا سکے اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان تمام علماء اہل سنت کی تربتوں پر خرب, خرب رحمتوں کا نزول فرمائے کہ جنہوں نے دین حق کے لیے اس وطن عزیز کے لیے کوششیں فرمائی ہیں اپنے خون کے نذرانے دیے ہیں اس ملک پاکستان کے لیے اپنا خون بہایا ہے جس کا ابھی وجود ہی نہیں تھا اس وطن عزیز کے لیے انہوں نے اپنا خون بہایا اور جنگِ آزادی میں اور اس کے علاوہ پاکستان جب بنا جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی اور بہن ہجرت کے دوران بھی شہید ہوئے زخمی ہوئے تکلیفیں اٹھائی اللہ تبارک و تعالی ان سب کو بھی جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اب آپ حیران ہوں گے فاضل بریلوی امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ حاجی محمد لال خان نے انیس سو بارہ میں کلکتہ سے شاعری کرایا ایک رسالہ تا تدبیر فلاح و نجات و اصلاح اس رسالے میں جن چار تدابیر کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے وہ تدبیریں سنے جو کہ مطلب ارشاد فرمائی سید حضرت نے اور مسئلہ کیا تھا کہ تحریک خلافت اور پھر تحریک ترک موالات کے دور میں فاضل بریلوی رحمت اللہ خلاف مخالفت کا ایک طوفان اٹھایا گیا میں نے ابھی آپ کو حالات بیان کیے کہ ہندو مسلم اتحاد کا کیا حال ہو گیا تھا سنا نا آپ نے کہ ہندوؤں کس طرح جو ہے وہ ممبر رسول پر گاندھی کو بٹھایا جاتا تھا خدا کو رام کہنے والے پیدا ہو گئے اور اسی طرح ڈولی میں وید کے ساتھ قرآن بھی رکھا جاتا اور پھر مندروں میں بھی لے جانے لگے جے جے کی پکار مسلمان کرنے لگے یہ سب دیوبندی علماء کی وجہ سے تھا کہ جو ہندو مسلم اتحاد چاہتے تھے اس دور میں جبکہ قائد اعظم خاموش ڈاکٹر اقبال خاموش انیس سویس انیس بیس کی میں بات کر رہا ہوں دو قومی نظریہ دینے والے صرف اور صرف سید امام اہل سنت یہ دور نہایت جذباتی دور تھا مگر اس پر آشوب دور میں فاضل بریلی صدر الفاضل تاجل العلماء نے جس سیاسی سوچ بوجھ اور بصیرت کا ثبوت دیا اس کی قدر اگرچہ اس وقت نہ کی گئی ہو مگر آج کا مورخ مجبور ہے کہ ان کی بصیرت و عاقبت اندیشی کو خراج عقیدت پیش کرے جی ہاں گیارہ جماعت الخر تیرہ سو انتالیس ہجری کو مسجد بی بی جی بریلی میں پہلے سندر جماعت کا ایک جلسہ ہوا یہ وہ زمانہ تھا جب سید اعلی حضرت صاحب فراش تھے اور اسی سال آپ کا مثال ہوا آپ نے قوم کے نام ایک پیغام جاری کیا جس میں آپ نے ترکوں کی مدد اماکن مقدسہ کی حفاظت اور مخالفین کی سیاسی چالوں کا بڑے بصیرت افروز انداز میں ذکر فرمایا اور آخر میں مسلمانوں کو حقیقی فلاح حاصل کرنے کے لیے اپنی ان تجاویز کی طرف متوجہ فرمایا جو آپ بہت پہلے انیس سو بارہ میں پیش کر چکے تھے اور اس پیغام کے آخر میں فرمایا کہ آٹھ برس ہو گئے جب اس جنگ کا نام و گما بھی نہ تھا فقیر نے فلاح مسلمین کی چار تدبیریں شاعری کی تھی امید ہے کہ ان پر غور فرما کر ان کے اجرا میں شعیع کرے فقیر احمد رضا کا قادری یفی نیار جماعت اللہ تیرہ سو انتالیس یہ چار تدبیریں اعلی حضرت کی کیا ہیں آپ نے شاید سنی ہو پہلے نہیں سنی تو میں آپ کو بتاتا ہوں اعلی حضرت نے انیس سو بارہ میں مسلمانوں کو یہ چار سنہرے موتی مدنی بھول تدابیر عطا فرمائی نمبر ایک ماں سوائے ان امور کے جن میں حکومت کی دخل اندازی ہے اپنے معاملات باہم فیصل کریں یعنی مسلمان اپنے معاملات کا خود ہی فیصلہ کرے کروڑوں روپے مقدمے بازی میں نہ اڑائیں کروڑوں روپے مقدمے بازی میں نہ اڑائے نمبر دو مسلمان اپنی قوم کے سوا کسی سے کچھ نہ خریدیں نمبر تین بمبئی کلکتا رنگول مدراس حیدرآباد کے تونگر مسلمان اپنے بھائیوں کے لیے بینک کھولیں اور نمبر چار علم دین کی ترویج و اشاعت کریں یہ چار موتی سنہرے موتی یہ چار تدبیریں یہ چار مدنی پول انیس سو بارہ میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ مسلمانوں کو عطا فرمائے اعلی حضرت نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان فضول خرچیاں کرے اور اپنے معاملات کا خود حل نکالے ہندوؤں سے انگریزوں سے کوئی چیز نہ خریدیں بائی کارڈ آپس میں ہی خرید و فروخت کریں بمبئی کلکتہ رنگون مدراس حیدرآباد کے تمنگر مسلمان بینک کھولے مسلمانوں کے لیے علم دین کی ترویج و اشاعت آج آپ موجودہ دور میں بھی دیکھیں مجھے آپ بتائیے اگر مسلمانوں کے بینک اتنے بڑے بڑے ہوتے تو کیا مسلمان خوشحال نہ ہوتے اسلامی قوانین بھی ہوتے ان میں آج انگریزوں کے جتنے بڑے بڑے بینک ہیں ان میں مسلمانوں کا ہی پیسہ ہے سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ کی ان تجاویز کو پیچھے نظر رکھتے ہوئے 1929 میں تاج العلماء نے مسلمانوں کی معاشی اقتصادی خوشحالی کے لیے نہایت نفیس تجاویز پیش کی اور درمندانہ اپیل کی یہ وہ وقت تھا جب مسلمان سیاسی رہنما مسلمانوں کی معاشی ترقی سے بالکل غافل تھے اور حیرت یہ ہے کہ جو قوم مسلمانوں کی اقتصادی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی اس سے دور اتحاد کے درپے تھے وہ اپنے عمل سے مسلمانوں کی رہی صحیح اقتصادی قوت کو بھی ختم کر رہے تھے تاج العلماء نے جس سیاسی بصیرت کا ثبوت دیا ایسے نازک حالات میں اللہ اکبر کبیرا آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان ان حالات کا احساس کریں اور جلد تر اپنی حالت درست کرنے کی طرح متوجہ ہو دوسرے تمام مشاخل ترک کر دیں ذرائع معاش پیدا کریں بے روزگاروں کے لیے کارآمد تدابیر سوچے عمل میں لائیں تمام فضول مصارف کا ترک کر دیں کھیل تماشے میں روپیہ ضائع نہ کریں سگریٹ موقف کر دیں چائے موقوف کر دیں ہر وہ چیز موقوف جو حاجت سے زیادہ ہے جس کے بغیر زندگی گزارنا دشوار نہیں اپنے خرچ آمدنی سے گٹائیں جس طرح ممکن ہو قرض ادا کریں ایک دوسرے کو ادائے قرض میں مدد دیں یہ اسیروں کی رہائی ہے مردہ قوم کے لیے جان بخشی ہے اگر تمام دماغ جو مختلف افکار میں آوارہ پریشان رہا کرتے ہیں اس طرح متوجہ ہو جائیں اور سارے بہی خان قوم مسلمانوں کی حالت درست کرنے میں مصروف عمل ہوں تو وہ دن دور نہیں کہ مسلمان م... کا شمار بھی زندہ قوموں میں ہو, اللہ ہو اکبر کبیرہ اکبر کبیرہ پھر فرمایا کہ ہمیں افسوس ہے کہ مسلمانوں نے بڑے بڑے کام کیے لیڈروں نے بڑی ہلچل مچائی دنیا اسلام میں وارہا تلاتم پیدا ہوئے مگر رہنماؤں نے اس مقصد پر زور نہ دیا کہ معاشی حالت بھی درست ہو کاش اب بھی احساس کرے, کاش اب بھی احساس کرے یہ تاج العلماء کی تجاویز اعلیٰ حضرت کی تجاویز بھی آپ نے سماج فرمائی اللہ تبارک و تعالی ان تمام زرگان دین اور ہر مسلمان جس نے تحریک آزادی میں پاکستان بنانے میں کسی بھی طرح کسی بھی لحاظ سے ایفٹ کی ہو اللہ تعالی تمام کی قربانیاں قبول فرمائے ان کی تربتوں پر خرب ہرب رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں اپنے وطن عزیز ملک پاکستان سے انتہائی محبت نصیب فرمائے آمین الحمد للہ علما سنت کے کردار پر چند باتیں میں نے عرض کی ہیں آج سوچا چند کتابیں کھولوں اور اس بارے میں کچھ مطالعہ کروں لیکن مجھے آپ بتائیں کہ یہ اتنا طویل موضوع ہے خدا کی قسم کے میں یہ تو کہتا ہوں کہ یہ جتنا بھی طویل اس پر بیانات ہو جائیں اتنے ہی کم ہیں ہمیں بڑا الحمد کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ علماء علی سنت کا سایہ شفقت ہمارے سروں پر موجود ہے اس روم میں بھی ماشاءاللہ اللہ علماء تشریف آتے مفت عن کرام آتے ہیں اور اللہ نے چاہا تو رات دیر تک صبح تک انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا تمام بھائی روم میں تشریف رکھیں ان بھی عشاء کی نماز کے بعد ہم پھر حاضر ہوتے ہیں اور پھر اپنی اس گفتگو کا انشاءاللہ ہم سلسلہ وہیں سے انشاءاللہ آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی تو کوئی بے تشریف لے ہے مائک پر اللہ تعالی اور اس وطن عزیز کے لیے قربانی کے لیے تیار رہنے کی توفیق کتاف فرمائے اور اللہ تعالی نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم رائج فرمائے اور ہمیں عاشق رسول حکمران اللہ تعالی نصیب فرمائے اور ہمارے وطن عزیز کے انچ انچ کی حفاظت فرمائے آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ